بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی تمام برادر سلام مت کرتے ہیں کتاب دعوت شریف صحیح نمبر اور کیونکہ اولاد زاواد شریف میں سے اس وقت در اصل درست اولاد آشریہ میں ہیں تو اولاد آشریہ کا درخت نمبر 23 ٹونٹی تھری جو ہے آج شام میں جو ہے میں پیش کروں گا تو مجموعی اور بعض کے درخت جو ہے نشاندہ دہی ایک سو چوہتر پبلک تین کی صورت میں پیش کر رہا ہوں تو اولاد آشریہ کا یہ حصہ پرانی حیات کا حصہ تھا وہ حتم ہو کے کلیہ فائض الحمد یا کاشف الغم یا مجیوہ دعوات المسرین یہ مبارک جملہ خلاب لوگوں کی مبارکانہ تک پہنچایا تھا آج اس سے آگے ایک اور شا میں ایک کلما تھے دعائیہ کلمات تھے اللہ تعالیٰ کے درگاہ یا میں اس کی بے نہد رحمتوں کا دنیا اور آہرت دونوں میں سوال کرتے ہیں چونکہ قرآن باقی بہت سے ہے ان آیتوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے اللہ کی رحمت کے بغیر تو ہم دنیا میں جو ہے کسی بھی زاوی سے کامیابی کام نہ ناممکن ہے اور خصوصاً ہدایت کے راستے پر ثابت قدم لینا نہ ہی مشکل ہے اللہ خرآن پر رحمۃ ولہ فض اللہ علیہ و رحمت اور اللہ کی فضل اور رحمت احسان اور رحمت تمہارے شامل حال نہ ہو تو اللہ تم من الخاص اے انسان تم سب ضرور گھاٹے میں پٹ جاتے اقرآ الرحمت ولفل اللہ علیہ الرحمۃ ہو اللہ طبع تم شیطان اللہ کلّہ اگر اللہ کے فضل الرحمت تمہارے شامل نہ ہو تو تم سب شیطان کے پیروکاری بن جاتے ہیں اور اس طرح ایک رعد الرحمت ولاف حضل اللہ علیکم و رحمت ہوباء الرحیم اور اللہ کے فضل الرحمت نہ ہوتی تو تم ہرگ توبہ نہیں کر سکتے ہاں اور چونکہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے سر ایک اللہ حضل اللہ علیہ و رحمۃ ہو لت لطبا تمشت و حضل اللہ علیہ و رحمۃ لم الکم ہی ماں فصول آضا العلیم اللہ کے حضرا ہوتے لمح سکم ہی ماں تو تمہارے اعمال اور کردار کی وجہ سے جو برے افعال اور گناہیں تم سے شہزاد ہوتی ہے اس کی وجہ سے تمہیں بہت بڑا عذاب تمہیں پہنچ سکتا لیکن یہ اللہ کی فضل و رحمت ہے وہ تمہاری ان گناہوں کے باوجود بھی وہ تمہیں عذا حصے بچاتے ہیں میں سر نور میں اللہ فضل اللہ علیکم و رحمۃ مع ذکم وضا والن اللہ ذکم معیشہ وسمِ علیم اللّہ کے فضل الرحمت نہ تم میں سے کوئی بھی ہرگس اپنے آپ کو پاک نہیں کر لیکن اللہ جس کو چاہے پاک کر دیتا ہے تو اجین کرمی اللہ تعالیٰ کی رحمت رحمت کے معنی لطف و کرم ہاں جی اشوقت مہربانیاں عنایات رحمت ہی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اس یہ سارے معنی تو اس مبارک دعا میں اللہ کی رحمت سے متوسل ہوا ہے تو فرماتے ہیں یا رحمان الدنیا و یا رحیم لآر و یا رحیم ہما طوطی منہما من شاہ ان رحماننا فرحمنا فرحمن توغنی نہ بحا رحمتمن سواق یہ مبارک دو تو اس کا سرسری ترجمہ جو ہے تو آسان ہے فرماتے ہیں یا رحمان دنیا ہاں جی وہ یا رحیم میں کوئی مشکل الفاظ نہیں لفظ رحمان اور رحیم یہ تین چار دفعہ آیا ہے اور رحمت کے لفظ تو انہی الفاظ کے ذریعے سے یا رحمان نہ دنیا ایک دفعہ لفظ رحمت رحیم راہیم دوسری دفعہ رحیم محمد تیسری دفعہ اندر رحمانا چوتھی دفعہ فرحمنہ پانچویں دفعہ رحمتاً چھٹی دفعہ ان رحمتاً ساتویں دفعہ اسی ایک مختصر تین لائن والے دعا کے اندر سات مرتبہ اللہ تعالیٰ کے اس میں اللہ تعالیٰ کے رحمت کا حنج اس مبارک جو ہے اس میں ذکر ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کے جو ہے رحمت اور رحمان اور رحیم کے جو مشتقات ہے وہ المبارک دعا کے اندر ذکر ہوا ہے سوالوں ہوتے دعا کے اندر اللہ کے رحمت کا کتنا طلب ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے رحمت کو وشلہ قرار دے کر تو یا رحمان دنیا ہین اے دنیا میں رحمت نازل کرنے والے ہاں جی بیا رحیم اللہ اور اے آخرت میں رحم کرنے والے و یا حما اور اے عظیم اللہ رحیم رحم کا رحمت کرنے و و یا رحیم رحمہ اور اے دنیا و آخرت دونوں میں رحمت سے نوازنے والے این yani اے دنیا میں رحمت کرنے والے اے آخرت میں رحمت اور لطف و کرم و شفقت مہربانیاں کرنے والے اے دنیا اور آخرت دونوں میں رحمت سے لطف و کرم سے عنایتوں سے شفقتوں سے نوازنے والے تو ہی دنیا اور حرت میں ہاں جی تو منہ نما تو ہی عطا کرتا ہے من نماً دنیا اور حرت دونوں میں منتشا جس کو چاہی تو ہی جو ہے اپنے رحمت سے دنیا اور حرت دونوں میں جس کو چاہی عطا کرتا ہے اپنے رحمت بےبا ن سے انترحمان اے اللہ تو ہمارے تم تو،, تو ہم پر رحم کرنے والا ہے تو ہم پر عناطیں کرنے والا ہے تو ہم پر شفقت کرنے والا ہے تو ہم پر لطف و کرم کرنے والا ہے ہاں جی فرحمن رحمت بس ہم پر ہیں ایسی رحمت سے ہمیں نوازے فر ہم رحمتن رحمت بس ہم پر ایسی رحمت بل لطف و کرم فرما جس کے برکت سے ہم جو ہے تیرے سوا باقی تمام موجودات اور معلومات کے رحمت ان کے نظر شفقت ان کے لطف و کرم سے ان کو اور ان کے احسانات سے بے نیاز ہو جائیں اور کسی کا پھر ہم کبھی بھی محتاج نہ رہیں ہنج انترحمانہ اے ہم پر دنیا دونوں میں رحم کرنے والے شفقت کرنے والے لطف و کرم کرنے والے عنایات ہنج فرمانے والے فرہم نہ رحمت پرس تو ہمیں اسی رحمت سے نواز دے کہ وہ رحمت ایسی شفقت سے نوازے ایسی لطف و کرم سے نوازے کہ وہ رحمت جو ہے وہ لطف و کرم وہ شفقت وہ مہربانی وہ عنایت توغنی نہ بہا اسی رحمت کے ذریعے سے ہمیں بے نیاز کر دے ان رحمت ان من سوا میم ان لوگوں سے جو تیرا غیر ہے تیرا علاوہ ہے تیرے علاوہ باقی مخلوقات موجودات کی نظر کرم نظر رحمت نظر شفقت ان کے عنایتوں سے ہاں کہ ان میں سے کسی تیرے غیر کا محتاج ہونے سے تیرے غیر کی مہربانیوں کا احسانات کا لطف و کرم کا محتاج ہونے سے اللہ ہمیں بے نیاز کر دے ہاں تو بس ہمیں صرف تو ایسی رحمت ہم برقرائے ایسی عنایت ہم بر کرے ایسے عظیم لطف و کرم ہم بر کرے کہ تیرے سوابا کے سب کے رحمتوں سے ہم بے نیاز ہو جائیں بے غم ہو جائیں اور بس تیرے دروازے پر ہی جھکا رہیں اور تیرے ہی رحمتوں کے سمندر میں غوطہ زن رہیں تیرے ہی اف درگزر کی بخش کی عنایتوں کے دریا میں ہم نہاتے رہیں اور تیرے غیر سے ہم بے نیاز ہو کر اس دنیا میں زندگی گزارتے رہیں تو حضر گرامی یہ دعا جو ہے بہت ہی اللہ تعالیٰ کے رحمت سرت کا طلب کرنے کے لیے نہایت ہی اہمیت رکھتے ہیں. پھر مبارکات کے اندر رحمان اور رحیم کا لفظ اس میں ذکر ہوا ہے یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے دو مقدس ناموں میں سے ہیں اور عربی ادب کے لحاظ سے علماء فرماتے تفصیر ضیاء القرآن میں یہ توضیح دیا ہے یہ دونوں مبالغے کا شعا ہے ان کا ماخذ دونوں کا ایک ہے رحمت ہے ایک میں الف حرف ذائق ہوا ہے ایک میں یا حرف ذائد ہوا ہے ورنہ را اور مین جو ہے ان دونوں میں مشترک ہے رحم سے تو رحمت الہی سے مراد یہاں پر جو ہے اس کا اللہ کا وہ انعام و اکرام ہے یہاں پر اس رحمت جو اللہ سے آپ سوال کر رہے ہیں بار بار تو رحمت الہی سے مراد اللہ کا وہ انعام و اکرام ہے جس سے وہ اپنے محلوق کو سرفراز فرماتا رہتا ہے اور وجود زندگی علم حکمت قوت عزت عمل صالح کی توفیق جو یہ سب اس کے رحمت کے مظاہر ہیں یہ سب جو اللہ ہمیں دے دیا ہوا ہے یہ سب اسے اللہ کے رحمت کے مظاہر ہیں اسی کے لطف کرم کے مظاہر ہیں اسی کے لطف کرم ہیں ہاں جی کہ یہ سب ہمیں دیا ہوا ہے ورنہ ہمارا اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے کہ یہ چیزیں اپنے پر کسی ہمارے ہمارے کسی نیک عمل کے بدلے میں دیا ہوا. ایسا خوش نہیں ہاں جی ہم تھا ہے نہیں اس نے ہمیں وجود بادشاہ ہاں جی اس نے ہمیں زندگی بادشاہ ہم کچھ نہیں جاتے جانتے تھے اس نے ہمیں علم و حکمت سے نوازا ہم بالکل کمزور تھے اس نے ہمیں قوت باشا ہے ہمارا کوئی نام و نشان نہیں تھا اس نے ہمیں عزت بادشاہ ہاں جی ہمیں تو علم عمل صلیح کا پتہ ہی نہیں تھا اس نے عمل صالحہ ایمانیات کے ہمیں توحیق باشی تو یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا جو ہے اس کے مظاہرے اس رحمت کے برکت سے یہ دونوں جو ہے مبالغہ رحمت رحمان اور رحم دونوں ہاں جی تفصیل عالم یہ دونوں نے کا سکھائے ہاں جی لیکن ان کا معنی صرف رحمت کرنے والا نہیں ان دونوں کا معنی بلکہ جو ہے بلکہ بہت اور ہر وقت رحمت کرنے والا رحمان اور رحم میں بہت اور ہر وقت رحمت کرنے والا کہ دونوں ممالغہ کا سفائے تو بہت زیادہ اور ہر وقت ہاں جی دونوں معنی اس کے اندر موجود ہے اور عام تو خاص طور پر جو ہے بعص فرماتے ہیں رحیم صفت مشبہ رحمان جو ہے وہ کا کر گا تو رحمت کا معنی بن جائے گا رحمان کا معنی بہت زیادہ رحمت کرنے والا اور رحیم کا معنی جو ہے ہر وقت رحمت کرنے والا ہاں جی رحیم کا معنی ہر وقت رحمت کرنے والا رحمان کا بہت زیادہ رحمت کرنا رحم کرنے والا لیکن جو ہے الرحمان میں فرماتے ہیں رحیم سے بھی زیادہ مبالغہ ہے کیونکہ سابت تفسیر کے تو نظریہ یہ دونوں مبالغے کا ہے لہٰذا فرماتے ہیں رحمٰن کے لفظ میں الرحمان کے لفظ کے اندر الرحیم سے بھی زیادہ مبالغہ ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ بہت ہی رحم فرمانے والا اتنی رحمت فرمانے والا کہ جس سے زیادہ کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا رحمان کے یہ معنی ہے یعنی اتنی رحمت لطف و کرم آف ادر گزر در بخش ہاں جی ان آیات فرمانے والا کہ جس سے زیادہ کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا فرماتے ہیں اسی لیے رحمان کا اطلاق بےج ذات الہی کے کسی پر نہیں ہوتا لہذا اللہ کے علاوہ کسی اور موجود کو ہم رحمان اور نہیں کہہ کر نہیں پکار سکتے ہیں تو یہ زن گرامی رحمان اور رحیم میں فرق ہے ہمارے بزگان دن میں حضرت عاصری لاجی شرگ و شان راز میں فرماتے ہیں اس میں رحمان و رحم کے بارے میں آپ یوں توضیع فرماتے ہیں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اپنی رحمت کے ظہور کے جو ہے اللہ کے اپنے ظہور کے جو ہے دو قسمیں ترجلیہ ظہوری بردو نو واقع مزید کہ عام ایک رحمت ایک تجلی عام ہے اور دیگر خاص فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تجلی اللہ تعالیٰ کے اپنے رحمت اور ذات کے ظہور کا ایک جو ہے تجلی رحمانی ہے رحمانی کہتے ہیں کہ اس کو اس رحمت کے برکت سے کیا ملتے ہیں معلومات کو رحمت کے برکت سے اضافہ وجود وجودات کو وجود ملتی ہیں ادم سے وجود ملا دے رحمت کے برکت سے ماں ماں طبی من الکمالات اور وجود کے ساتھ ساتھ وہ تمام کمالات برتمامات موجودات خرموجے تمام موجودات کو اپنے کمال تک پہنچانے کے لیے ہیں اپنے اصل مقصد جس کا اللہ نے خلق کیا اس تک پہنچانے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے وہ سب اس اس میں رحمٰن کے ذریعے توسط سے ملتی ہیں وہ دریں تجلی ہمیں موجودات اور اس تجلی رحمانی میں جس کو رحمان تجلی عامہ بھی کہتے ہیں تمام موجودات مساوی ہیں یہ رحمت دو دشمن سب کو حاصل ہے اس رحمت کے اندر دو دشمن سب آتے ہیں اللہ نے دو دشمن سب کو کافر کو بھی خلق کیا مومن کو بھی خلق کیا کافر کو بھی خلق کیا منافق کو بھی خلق کیا اور سب کو زندہ رہنے کے لیے جتنی نعمتوں کی ضرورت ہے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے رز کی ضرورت ہے ہوا کی ضرورت ہے سیا سلم کی ضرورت ہے وہ سب اللہ نے سب کو دے دی دیا تو یہ رحمت جو اس اس رحمت کو رحمت رحمانی کہتے ہیں اور رحمت عامہ کہتے ہیں تجلی رحمانی کہتے ہیں قرآن فرمائے ماں طرف ہی خل کے رحمانت رحمٰن کی جو ہے نے جو کچھ حلق فرمایا اس میں تمہیں کوئی فرق نظر نہیں آتا وہ رحمتِ کو لشن اللہ ہیں میرے رحمت جو ہے کائنات کے ہر شے کو وسط رکھتا ہے ہر شے پہ محیط چھایا ہوا ہے تو او وہ کیوں وہ ای رحمت رحمت امتنانی اور اس رحمت رحمانی کو صرف رحمت امتنانی کہتے ہیں یعنی صرف احسان ہے اللہ کے مندر کی طرف سے کوئی عمل کی وجہ سے اس رحمت کا مستقلی ہوئے از اسباب احسان لطف اللہ نے اس رحمت سے ہر شے کو نوازا کیونکہ شیب ماض منت و عنایت بھی سابقۂ عمل اللہ تعالیٰ بندے کی کسی عمل کے بغیر اشیاء پر اللہ نے جو ہیں احفاظ رحمت فرما دے اس کو وجود باشاں اور اس وجود کے ذریعے سے ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے اس کی ضرورت کی بھی تمام چیزیں مہیا کہ یہ اس رحمت رحمانی کی برکت سے دوسری تجلی فرماتے ہیں اس تجلی خاص کہتے ہیں اس کو تجلی رحمانی بھی کہتے ہیں اس کے ذریعے سے فرماتے ہیں یہ تجلی مومنین کے ساتھ خاص ہے اس کے ذریعے سے فیضان کمالات مانویہ ہاں جی کمالات مانوی کے فیضات بر مومنان اللہ کے مومن بندوں پر صدیقان اور اللہ کے سچے اور صدیق بندوں پر اللہ کی طرف سے جو ہے و ارباب قلوب اور اہل دل لوگوں پر اللہ تعالیٰ اس تجلی کے ذریعے سے یہ رحمت فرماتے ہیں مثلِ رحمت مثل معرفت اللہ کی معرفت توحید رضا تسلیم توکل مطابعت عوامی واجب واجب ثابت و شناخ از مناہی و نواہی گناہوں سے شناخت عوامی کا فرائض کا پر عمل کرنے کی توفیق یہ سب کے سب فرماتے ہیں اس رحمت روحیمی کی برکت سے مومنوں کو عطا فرماتے ہیں اللہ کے مومن بندوں کو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں اس رحمت سے کافر منافق محروم ہے وزی تجلی جو ہے اور اس تجلی کو تعبر میں فیس کیا جی نے اور معت و شرغشنراج نے وزین تجلی رحمی اور اس تجلی رحمی میں کافر ازمومن مومن اور کافر میں فرق ہے آسی از متی ناقص از کامل ممتاز کشے کیونکہ اس رحمت کے ذریعے سے یہ رحمت اللہ کے کامل بندوں کو شامل حال لیں اس کے بندوں کے شامل حال ہیں اس کے کامل بندوں کو شامل حال لیں یہ کافر منافق خدا لوگوں کو شامل نہیں وہی فیض خاص حس یہ فیض خاص ہے اللہ تعالی سے کہ طبیعت انسان گلشن گردان دے اور اسی رحمت کے اللہ نے انسان کی مزاج کو اس کو ایک بخشے کی طرح اس کو گلشن کرار دے دیا وسط ہزار ہزار گل رنگا رنگ خوشبو معرف و حقائق حقائق در انگ گلشن شکوف آندیت اور اسی رحمت رحمی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے جو نورانی محلوق کو کسی کو امبیاہ کے صورت میں کسی کو الاظم امبیا کی صورت میں کسی کو اعمہ علیہ السلام صورت میں کسی کو اولیاء کے صورت میں کسی کو علماء ربانی سے کسی مومنین کے صورتوں میں رنگا رنگ جو ہے ہاں جی پھولوں کی صورتوں میں خوشگوزار معرف سے نواز کر اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو خلاق فرمایا ہے اس کے علاوہ جو ہے اسی کتاب اور شیش و شرح عصیر لاجی جو ہے اللہ کے رحمت رحمانی کے بارے میں عصیل لاجی اسی, اسی کتاب کے صفر نمبر سولہ پہ شرک و شراء پہ سرا پر اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ رحمت رحمانی کے ذریعے ہی یہ رحمت عامہ اللہ تعالیٰ کے اس میں رحمان کی برکت سے جو رحمت دنیا کو ملتی ہے کائنات کو یہ رحمت رحمانی کے ذریعے ہی یہ عالم امکان باقی ہیں ورنہ عالم امکان جو ہے ممکن وجود اپنی ممکن وجود ہونے کی وجہ سے ہمیشہ فنا فنا ہوتے رہتے ہیں اور فیض رحمت رحمانی جو ہر لمحہ اسے پھر بقا بڑھتے رہتے ہیں لیکن عالم امکان کا فنا ہونا اور رحمت رحمانی کا اس کو دوبارہ وجود وجود دینا اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ ہمیں یہ عالم امکان ایک مستقل چیز نظر آتے ہیں جبکہ ہر آن جہت امکانی اس عالم کو نیس میں کنت نیسی کی طرف لے جاتی ہے اور فیض رحمت رحمانی اسے ہستی کی طرف اور وجود باشتے ہیں اور اس طرح تمام موجاد عالم اپنی بقا میں حاصل بازی کہنا چاہتے ہیں تمام موجود عالم اپنی بقا میں اور وجود میں ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے رحمت رحمانی کا محتاج ہے تو رضا نگ یہ جو ہے تو ایک تو اسے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت رحمانی کی عظمت کا ادراک ہے ساتھ ہی اس دعا سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رحمت رحمانی جو ہے دنیا میں اسی کا ظہور ہے کیونکہ یا رحمٰن دنیا کا ہاں جی اور یہ رحمت دوست دشمن سب کو حاصل ہے اور اسی رحمت کی برکت سے سب کو وجود اور بقا کے تمام اسباب میسر ہوتا ہے لیکن بلکہ جو ہے رحمت رحمی جو ہے وہ صرف مومنین کے ساتھ خاص ہے ایمان کے ساتھ خاص ہے اور آخرت میں اللہ شریف مومنین کے لیے رحیم ہے کافر مشرق کے لفر آخرت میں اللہ رحیم نہیں ہے کافر مشرق کو تو جہنم میں ڈال دیتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ کی اس میں رحیم جو ہے دنیا سے آخرت سے مربوط ہے اور دنیا میں بھی مومنین کے ساتھ خاص ہے رحمت اور رحمان کے لفظ دنیا میں ہے اس کا ظہور اور جو ہے اس کی برکات اور مومن کافی دو دشمن سب کو یہ رحمت شامل ہے اس کو رحمت عماں اس کو تجلی رحمانی ہاں یہ اس کا جو ہے اہل ترقت والے اہل تصو والے جو ہے اور عرفان و مارحت کتابوں میں اس میں رحمان کو رحمت عمہ کا یہ وہ عظیم رحمت ہے جس کی برکت سے کائنات کا ہر شے باقی ہے ہرشے کو وجود ملا ہے ہرشے کی بقا کے لئے ہر لمحات جتنی چیزوں کی ضرورت ہے وہ اس رحمت رحمانی کی برکت سے ملتے رہتے ہیں باقی ہدایت ایمان مانتا معرفت کے جتنے بھی نورانی جو کیفیتیں بندے مومن کو ملتے ہیں اس اللہ سے قرب کا مقامات ملتا ہے وہ رحمت الرحیمی کی برکت سے ملتا ہے وہ اللہ کے مومن بندوں کے ساتھ خاص ہے تو لہٰذا یہ, یہ دعا جو ہے ہماری ہاں جی بہت ہی جامع دعا ہے اس دعا کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ کے حضور میں حضور الگ سا دعا کرے اللہ ہمیں جو ہے صرف ہاں جی چونکہ تو ہی ہمارا یا رحمان دنیا اے دنیا میں ہم پر رحم کرنے والے یا رحیم الاخرہ اے آخرت میں ہم پر رحم کرنے والے و یا رحیم ہم اے دنیا اور آخرت دونوں میں ہم پر رحم کرنے والے تو تمن حمان تشا تو دنیا اور حد میں سے جس کو چاہیے عطا کر دیتا ہے لہٰذا انتر نے پس تو ہی ہم پر رحم کرنے والا ہے ہم نے رحمتن پس ہمیں ہی ایسی رحمت سے نواز دے ایسی لطف رحمت سے نواز دے کہ تو نہیں نہ بھیا کہ اس رحمت کے ذریعے سے ہم بے نیاز ہو جائیں ان رحمت میں منصوبہ دوسرے تمام موجودات کی شفقتوں سے عنایتوں سے رحمتوں سے جو تیرا غیر ہے اور ہمیں ہمیشہ تیرا ہی بنا کے رکھیں تیرے ہی دروازے پر ہم جھکے رہیں تش ہی سے مانتے رہیں اور تو ہی ہمارا ہر مشکل کا مشکل کو حل کرتے رہیں ہر پریشانی کو دور کرتے رہیں اور ہمیں جو ہے اپنے رحمتوں سے ہمیشہ نوازتے رہیں تو یہ بہت ہی جامع نورانی دعائز نگرانی پوری خلوص سے پڑھتے رہیں اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی بے کرے گا ہاں کسی غیر کا محتاج ہونے نہیں دے گا آپ کے رزک میں آپ کے جو ہے ایمان میں علم میں ہر چیز میں اللہ اضافہ فرمائے گا اور اللہ سے جو ہے آپ کی قربت میں یہ دعا کے برکت سے بہت بڑی آپ کو اندر نورانیت پیدا کریں گے میری دعا اللہ تعالیٰ میں ان تمام دعاؤں کو پوری عزیزی کے ساتھ حضور قلب کے ساتھ پڑھتے رہنے کی توفیقہ فرما آمین رب العلیٰ